میرے نہایت ہی واجب الحترام علماء کے اور اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدا بند کریم جلا جلال ہوں ومن والو ہوں وا تمانو ہوا آزم شان منا الاح گار ہم سنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تازدار سرکار ابد کرا احمد مجتما مالک ہر دو سنا رازدارے رب اللہ شافا روزے جگا شب اثرا دے کل کائنات دے مل جا ماوا جناب محمد ال <سؤال> رسول <سؤال> سلن <سؤال> نہ ہو سہبی ہی و بارہ کم سلن دی بار کا ہے بےکس بنا اندر ہدیا دردو سلام پیش کرن تو بعد پرانے مجید برکانے حمید نے بائیس میں اس دے میں اکایا شریفہ تے سامنے تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم بیگ کی عظمت اور رفعت اور شان شانو شوکت بنا سنت سنتواں جماعت ہاں اور سنت سنتواں جماعت وہ پیارا سونا محزم مسلک ہے جس مسلک دی بنیاد رسول حضور علی سلامت سلام محبت نبی کریم علیہ وسلم دی عقیدت اور عشق اس مسلک دی بنیاد ہے اور یہ ہوئی وجہ ہے کیا سنت و جماعت کسرت نبی پانچ وسلم کا ذکر کر بلکہ کئی لوگ ہر اعتراض سانوار کرنا کیوں جن نال محبت ہوں کسرت ذکر کرنا من احب شان سارا ذکر کتاب شفا اندر کا دیا یاد نے حدیث کہ جس کے ہورت اندر علامہ محدث ہاوی نے بھی تسی کوئی بھی مافل دیکھ لو الی سنت جس بھی پاکستان ہودوستان میں ہو انگلستان میں چھوئے، افغانستان میں چھوئے، امریکہ میں چھوئے، افریقہ میں چھوئے، مکہ مکرمہ چھوئے، مدینہ طیبہ چھوئے۔ یعنی دنیا نے کسی خطے تے آل سنت و جماعت نہ کوئی بھی فنشن ہے۔ چھوٹی محفل ہوگئے یا مڈی، ملاد شریف ہوگئے یا میران شریف، یومِ صدیق اکبر ہوگئے یا یومِ علی، جن شوہدائے کر بلان ہے مردوان کا ذکر ہو شہن شہ بگدان ہزور گوسل مراس ہوزرگ کا سنت اس جڑی دے اندر سنی اگر کوئی عالم اٹھے گا تو آ گا جی پڑھو دروش اگر کوئی نات خان اٹھے گا تو کہے گا جی پڑھو اگر کسی پیر اور شہر کے کولو جا کے وزیفہ پوچھنے جائی کہ کچھ پڑھن واسطے دسو تو پیر بھی یہ جی پڑھن تو پہلا بھی دروشنی پڑا بعد اور سنت دی محفل مغل اختتام بھی وجہ صرف ہے یہ کہ جبت ہوے کسرت ذکر میرے آلہ حضرت عظیم البرکت سبحان امام, اللہ. امام احل سنت مجدد دین و ملت امام اشاہ احمد رضا بریل آپ اپنا تخیل پیش کرتے اور اپنی چائز پیش کر دینے اور اپنی تمنا آرزو اور خاش کی دم نظا جاری ہو میری زباں پر اللہ دم میں نذہ جاری ہو میری زبان پر محمد محمد صدائے محمد محمد محمد خدائے محمد محمد صلی اللہ علیہ یا اللہ زندگی تے تیرے محبوب دے ذکر وچ گزر سبحان اللہ تے جدوں عالم میں نذہ کاری ہوے وقت بھی میری زبان تے تیرا ذکر ہوئے محبوب بلکہ شیخ ساجی نتکال کیتیا کریبن ساڑھے سات سو سال کا سات ساڑھے سات سو سال کا گلسٹا حاجی صاحب نگر آگے کر سو نہیں تو نیند نے تو لے جانے یا سانو لے جان ہاں بات ہے کہ رامت اللہ ہیں کہ زبات بد درد زبات آ بد درد ہاں جائے گی سنائے محمد محمد دل پذیر یا اللہ پذی دیر تک میری منہ زبان پروت گئی ہے اے زبان میں تیرے محبوب دکھانا جی زبان تا ببت درد ہاں جائے گی سنائے محمد ببت دل پتی شاخی سارے کوئی مولوی ایسا نہیں جا گلستہ بوستا پڑھ کے مولوی نہ مدرسے کتاب گلستہ بوستا پڑھائی جاتی ہے بات بھی نسی کرو کہ آنے سندر کے مسلک کی بنیاد اشک رسوش اور جنوب جہد محبت ہو ایک تو ذکر کسرت کرنی ہوابری ہو بندی ہوے بھی عقیدے کا ہو سارے اس چیز تسلیم کر جیار ہو چنگی لگتی ہے ہن خود ذرا سوچو کہ سڈے نبی کریب سن اللہ آیا اللہ دے محبوب حضور حبیب اللہ نے محبوبے خدا نے اور ساری دنیا محبوبے خدا مان جامع مشکات ادیس موجود حضور نے فرمایا آلہ آنا حبیب اللہ سن لو میں اللہ کا حبیب اصول پیش کیا جہد پیار ہوا شا ہی چنگی لگی ہوں ہزوری سلام اللہ کے بھی محبوب نے اللہ کسی جگہ فرما دونیا مینو تیرے روخ انور کی کسم ہے کسی جگہ فرمایا ویل سونے مینو تیری زلفا کی کسم کسی جگہ فرمایا لا امروکا مینو تیری امر کی کسم کسی جگہ ارشاد فرمایا بل فجرے سونے مینو فجر کی کسم ہے تفسیر آرائے سلبیان وچ موجود ہے یا لکیڑی فجر دی قسم پر اٹھانے فجرہ روز ہوں دیانے حضرت آدم دے ویلے بھی فجرہ ہوئی ہیں حضرت نو دے ویلے بھی فجرہ ہوئی ہیں حضرت موسیٰ دے ویلے بھی فجرہ ہوئی ہیں جدو دا دے نائٹ دا سلزہ فجر ضرور ہوں دی ہے کس فجر دی قسم صاحب تفسیر آرائے سلبیان فرما دی اور مائے وال فجرے سونے مینو اس وجہ دی قسم ہے جس وجر تنیا تشریف لیاد نبی تو ہزوری سلام تو سلام یعنی کسے جگہ اللہ حضور دے رخ انور دی قسم اٹھا جگہ زلفا قسم اٹھا کسے جگہ عمر دی قسم جا کسی جگہ فرمایا نہ رب نیار ہزور ساڈے نمی رب محبوب نے اللہ کریم ادم کی قسم پہ عمر دی امرا عمر دین والا حسن دین والا اللہ بال والا ہلا ہے بے نے آدھے پر قسم بھی سے پنجابی کا شاید بڑا پیارا شیر وہ رب آ کے سونے محبوبہ میں تیرے سو سونا اٹھانا رب آ کے سونے میں سو سو ناز اٹھانا لوکی میری کسمان کھانے مل کے کہسم کھانے میں کسمان اٹھانا کیوں حضوری سلام نہ رب کی ہے پیار ہوں دوسری بات ایے کہ جنوب نبی پیار ہے ہوں تو سارے ہی دعو کرنے کوئی نہیں کوئی جماعت ہے سانو نبی گریب سلمل نہ ہو سلمی پیار نہیں سارے کہ سانو بڑا پیار لیکن کسوٹی ترکھنا جن جل پیار ہوتا وہ یار بھی چنے لگتے ہیں وہ بھی چن لگتی مسلم تھی اتوں اپنی جگہ چلے جیاد جاتے جدے جمر چلے جسے اور شہر میں چلے جی تا دوست تھی اپنے دوست کو کمرے ایک دوست ہو رہا ہے جڑا الجی تو آیا ابخا تو آیا ہے <laughs> جی کسین تو آیا جی دیکھا جی میرا فلا دوست چودھری صاحب نے ملک صاحب نے حاجی صاحب نے جا صاحب کاری صاحب نے میرے دوست نے کسیم رہرے یا جیزان نے یا دمام نے اگے نہیں دیکھا دی. پہلی باری تھی آشنائی ہو رہی تھی ان ہاتھ ملا کہ مل کے سو بڑی اللہ تھی فسٹ ٹائم جی ملے توسیوں وہ کردار تو اخلاق تو نہیں دیکھو کوئی بھی بابی ہوا ہونی ہو جی تمہیں پندرویں سدی یار کا یار بڑا چنگا لگتا ہے تو سانو مستفا کے یار بڑے چاہے یہ فرقہ مری کوئی گل نہیں لڑائی جگڑے کی کوئی, کوئی بات نہیں کیوں کہ جی تین صدی دے یار دے یار چنے لگتے ہیں جنوب سونے نبی, نبی, نبی پیار ہے نبی چن اسی طرح بچہ جانے بچا نال پیار کر کیوں؟ وہ تے یار دا بچہ جہد پیار ہوے وہلاد بھی چنی لگتی ہے اولاد بھی لگتی ہے چنگی لگتی ہے لیادا جنی پیار ہوا آل کی گل کر یارہ کی گل نہیں کرتا ایک تبکہ ہو جا دی گل کر آل کی گل نہیں کر مگر سنی وہ ہوا آل کا بھی گلام ہے ما شاء اسے اسی اللہ حضرت عظیم اللہ. سبحان اللہ. امام سنت مجدد دے دین و ملن امام احمد رضا بریلوی رحمتہ لرمانت کا اسحابے ہز اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے رسول مل کے کہہ دو نجم ہے اطرت رسول ساڈا بیڑا ایابا دیکھی سواستھ نہیں کرتے شیا تک یا میت کا ذکر کری سواستے نہیں کرتے کر کہ دو بندیاں نے جی یا خارجی نے جڑے لوگ ایلے مین کا ذکر نہیں کرتے انہوں تکلیف ناا, اسی ذکر کرنے جدی تاریف رب نے تیاری تیاری قرآن حدیث مستفا نے فرمایا ایسے آبا وہ جنہ دی شان رب نے قرآن میں آ فرمایا رضی اللہ ہو ان اللہ فرما دیرا ہو گیا میرے ہو گیا اللہ فرما دلہ اللہ فرما دے میری جماعت سیابا دی جماعت رب نے بولو اپنی جماعت فرمایا اولا از میری جماعت الا ہم المفلحون. اللہ فرماد جما تمیابا اللہ نے اپنی جما دبی بھیت نو فرمایا اے ان کو مجس اور مائ نبی ایل ایسا کہ فرما تو ہر قسم کی گندگی نجاس دور کر دی جائے کی دور کر دی جائے کو تو اچھی طرح پاک سے صاف کرالی نے نبی دی, اہلِ دی شان شانے اندر شانت فرما اندر خود اندازہ فرماؤ اصل ایلے بین دا ذکر کرنے اللہ, دی اللہ راضی ہزور شان بن کی اپنی ہزور ہوں سرب راضی ہو سیابا اللہ کی ابھی بھی بیان کرنے وہ بھی راضی ہون دے جسول سل علیہ وسلم راضی ہو گئے پھر ساڈا بیڑا پارو سیا ہوں ذرا بات سن میں دسے کہ سننی جنوں حضور نال حضور کی ہر ش ہے لگے گی چنگی لگے اہل بیت ہزور کا خون لدن لدن لدن اور سیابا وہ جہاں نے ہزور دن حضور ہزوری سلام و سلام دے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے سیابا ایک رام نے حضور دے دی ہتھ دیتے اور اہلے بیت ہار جہ نے وہ نے نبی کریم صلی اللہ اور وسلم کا خون مبارک میں پوچھنا وا جنوں نبی نال پیار نبی دے خون دن بھی قدر کرے گا نبی, دے دے نال نبی کرے گا. علی السلام نے ایک بار سنگیا لگوائیا پچھنے لگوائے لگوائے خون مبارک سیابی نا رواجہ ڈولیا سیابی ہزور دا خون مبارک ڈولن جاتا رستے میں تو دل میں خیال آیا یہ خون تے نبی پانا خون مبارک اللہ. میں زمین تے سٹا عشق نے اندر آواز دیتی خون مبارک پی جا سبحان اللہ تین شہادت ملی ہے خون پی جا سیابی نے ڈولیا نہیں سیابی حضور علیہ السلام دا خون مبارک پی پیسائے سیکو برائے امام سیتی نے نکھا سیرت ہلبیا کتاب و شفاہ بھی شفا ساریا کتابیں موجود ہے اور ان بھی بالکل درست ہے اتنا کہ مولوی اشرم علی تھانوی دیوبندی نے نے نشرو تیم اس طرح سے کر ازور سیابی نے خون پی لیا جب واپس آیا ادور نے فرمایا ڈو لایا سیابی نے سلکا سلم نہیں ہزور سیابی گی ہوئے ناراض نہیں ہوئے نے نے فرمایا یا الٹی کر کے یا اپنا گلا صاف کر تین قرآن کا پتہ نہیں اللہ نے قرآن پاک فرمایا امرا لی کو مل مئی تا ودما والا ملے گی اللہ فرما داہ رما لیمل مئی تا ودما اللہ نے توڈے اتنے خون حرام کیا مردان حرام کیا خون حرام کی. حضور ah. نے نہیں فرمایا اللہ نے <oriaques> خون میرا خون پیا حضور نے فرمایا اگا دسن کا مقصد ہے کہ سیابا حضور کے خون دی کتنی قدر کر زمین تے نہیں ڈگ دے دے جی اے حضور د سیابا نے جی سیابا نے ایلے وید یا لے رسول نا میں پوچھنا وا سیابا حضور ڈگنا بھی گوارا نہیں کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اوتالا صحیح بخاری موجود ہے مسلم موجود. حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتال جو حضرت اسفدرو چومتے ہیں تو پتہ کی فرمان یہ میں ج ہا جی پترا میرا پتا پتر اور چومنا پیا میرے مستفان حضرت فاروق دی فراست آپ جانتے سن لوگوں نے میرے الزام لانا کہ بیبی فاطمہ دکا دن بچہ دیا ہو گیا یہ ہو گیا اپنا ہو گیا پتھر میں تو پتھر ہے اور تین میں اس واسطے چمنا میرے نبی نے تین سا تو مخدوم دار مالک ہے جنت حضرت فاطمہ اللہ ردیلہ ہوتا انہاں بال مبارک حضور فاطمہ دے سر نگ دے گھر دن پوچھا تیس فاطمہ دالا نو بڑا سنگ دے فرمائیں والوں میرو جنت کی خوشبو اور آؤ آو آ سنت دی حدیش دیا کتابوں موجود ہے جب حضور سیدہ فاطمہ در تشریف لے آتے سن ادر فاطمہ تارا ہزور واسطے اٹھ کے خرید. اور جب سیدہ فاطمہ ہزور کے گھر تشریف لے دا محبوب اٹھ کے کھڑا ہوا ساطمہ <میدی> کی پہشانی نمکتے سن یہ ادر تمہروں پتہ نہیں سی پر تین چومنا میرے نبی نے تین چومیا پر می فورن لوگوں دے دل میں خیال آ جائے جا پتھر چومتا کہ ہزور نے ہے وہ سی فاطمہ کی کن قدر کرتا ہوگا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلب کی اولا این فرماؤ حضرت سیدہ دا فاطمہ تا رضی اللہ ہو تعالی نا اور مولا علی حیدر کرار ردی اللہ ہو تعالیٰ نو دا داقیہ دا پڑھ کے دیکھو جڑا شیا اور سنی دونوں دتاب ہے سمجھیے نا لوگ پنجن پاک پنجن پاک کرتے ہیں پاک مخالف نہیںلکہ میں رات نا لایا پاک بنتے آنیا کی, دا کی میرے آدرت حضرت، ملبرکت البرکت، امام ہلے سنت امام مشاہ احمد رضا ہاں برین ویر احمد اللہ لمبے تیری نسلے پاک میں बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, है नूर तेरा सब गराना नूर का, कराना तु पया नु बन के کہتے اب بڑے ایلے بینت کے مہیب آئی تو سارے نبی کی نسل پاک مانتے سڈے تو واقع محب ہوا ابھی ایلے بینت نا ماننے ہاں آلے رسول شان مانے کہ کسی قسم کا دا کوئی داغ کوئی کٹا کوئی مٹی وہ شان سے پہن دیں اور شیاد راج جس طرح را منگتے ہیں شیاد راج جگہ جے. قدم قدم سے انہوں کے کٹا سڑتے پوچھنا جی پنج نے تو دوسرے کی کسور کیا بہت زیادہ امام کہ بارہ امام ہوں تور مخی نے نے بھی بنا لیا ہے جی گرام بارہ امام نو میں پوچھنا نن بارہ امام ہی نے نا حضرت علی نے, حسن نے, حسن نے, حسن نے امام, امام حسن, حسن وہ امام ہو گیا دوسرا حسین امام ہو گیا میں پوچھنا حسین کا پتر امام زین البے امام ہو گیا حسن کا پتر کتنے چڑیا جائے <laughs> امام پہ واپے جن میں بڑا شرارتی جہاں ہسن ہے ہسنتے حسین بھی علی دے میں پوچھنا پھر حدرت مامے حسین لے کو پتر تیمامتوں لامی نہیں اور بھی حضرت مامے حسین کے پتھر والی یہ حضرت دے حضرت حسین جی. جی. جی؟ تو پتا چلیا شیا جڑی حقیقت ہے بدھ دے کہ نسلے بچا بچا, بچا تُو دے تیرا سمجران سمجران کار آم کار آم او موجود ہے کشمل دے اندر بھی موجود نبی کریم دی باہر کا چندرت سی اکبر بیٹھے ہوئے نے امرے فاروق حاضر ہوئے حضرت محان سیابی نے وہ بھی حاضر ہوئے ہزوری سلام تو سلام نے شام فرمایا اللہ نے مینو حکم فرمایا گئی بھیجیے سیدہ فاطمہ دقا علی دالی سلام کے فرمایا لیکن علی نے آ کے میرے اج تک سوال نہیں حضرت ابو بکر حضرت امر نگتا کہ حضرت علی کول پیسے نہیں اس وقت چلو اٹھو چلیے علی کے پوچھنے جی علی کوئی مالی طور سے مشکل ہے مدد کر سکی صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اللہ حضرت علی دے اب لوگ جہے مہیبنی فرد میں پوچھ رہا ان کا کردار کی ہے سیکبر امرے فاروق کا کردار ہے نی حضرت الی تو فاطمہ دن کا دزرت ابو مکر سدی کرتی اللہ اتار حضرت امرے فاروق اٹھے ادرتنی دے گھر دیا دسیا نہیں تو خوب چلو کہ اچھا شام گھر <laughs> <محبت laughs> آن دے رات مل جانے بڑے بھوج بنے ہو گئے وہ دے گھر اکبر نے فرمایا نہیں چلو گئے علی نے دو دوروں ابو بکر صدیق کے <laughs> آ رہے حرتق اکبر فروخ نے فرمایا فرمایا نبی کریم دا سوال یہ علی اگر کوئی مالی مشکل آتے تو میں تیری مدد کرتا یہ جلد سدیق نے فرمایا نا تو حدرت علی دبان شیعہ دی کتاب جلاؤ فرمایا اے ابو بکر تسا میرے دل دی گل حضرت ابو بکر امر نو حضرت علی فاطمہ نکاح گواہ گواں حضور نے مقرر فرمایا شیئے ہونی کا نکاح ہوے تے جہے نکاح گواں ہوں ایوی نہیں کرزی لے لے تو کڑی کا پیو جا برات تے نظر دڑا اپنے خاص دے لکھا میں پوچھنا نبی پاک نے مقرر کیتے مکر وہ ابو بکر مکرم سدی کا چودھری یا مولوی اپنی نکاح کرے نکاح کماں اپنے دوست حمام رکھنا ہے جنہوں جس نبی نے فاطمہ علی دے نکاح سے کماں ابو بکر امر تو سمان نو مقرر کیتے ابھی بھی ابھی نبی پاک یاری فرق کسی دا فرما ہو کہ اپنے بچے بچے نکلا دماور حضرت علی کے فاطمہ تو لہرا رضی اللہ ہو لالان ہاں نکال کا حضرت علی ردی اللہ وہ تالان ہو رضی اللہ وہ تالان ہو نے ابو بکر صدیق دی جڑی قدر کیتی عمر فاروق کی جڑی قدر کی اسمانے گنی دی جڑی قدر کیتی اور ایسا صحابہ نے حضرت علی کا جڑا مقام رفت جہی ہے ان مد نظر رکھے وہ مسال ہی نہیں ملتی بلکہ میرے پیر علی رضی اللہ تعالی ہونے تے سے کار, کار ایک چیز واعدے کر کہ میرے نال پیار کرنے والے ہو میرے نال محبت کا دعوی کرنے والے ہو اگر میرے نال پیارے اگر میرے نال محبت ہے تے میری تاریخ پڑھ کے دیکھو میری سیرت پڑھ کے دیکھو حضرت فاطمت ادارا آدھے مسال تو بعد حضرت علی نے دوسرا کیتا حضرت حضرت لیلہ حضرت اللہ تعالی نے حضرت لیلہ دے کا فرمایا میرے پیر علی نے پتر کا نام ابو بکر رکھا شیعہ مدم دی کتاب من تالا کمی دی پھر جناب بے من کشمل گما پھر تیسری کتاب من تاہب تماری پھر چوتھی کتاب نا سو تماریخ چار کتاباں شیعہ مذہب دیا نے چھپیا اور, اور میرے گھر احمد خانے دے اندر موجود نے حضرت لینا کے وطن اللہ نے حضرت علی نیٹا تا کیا اللہ نے بیٹا تا کیا حضرت علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا مل مل مل مل حضرت علی نے دوسرے اس بعد دوسرا نکاح کیتا اللہ تعالی نے وہ پتر تا کیا حضرت علی رضی اللہ وہ حبیب اس بیوی کا نام ہے حضرت علی نے اس بیٹے کا نام امر رکھا حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ نے اس بعد امر البنین رضی اللہ و تعالی نا دان نقا کی اللہ نے وہ حضرت علی نیٹا تا فرمایا حضرت علی نے صاحبزے کا نام اسمان اسی امل بنی اللہ نے علی ناخزادہ تا فرمایا حضرت علی نے نا کا نام ایک ہی رکھے عثمان تو علاوہ عباس رکھے اباس والا مددار جنا چا شی ہے اپنے گھر لاتے پنجا وہ اباس والا مدار وہ حضرت علی yeah. دا بیٹا ہے او دی والدہ دا نام ام منی نے اور عثمان بھی حضرت علی دا بیٹا ہے wow. اور وہ ماں کا نام بھی ام منی نے یعنی ماں بھی سکے پیو yeah, بھی سکے wow. دوسرے ذکر ہوں درا دادا فرما اور پھر عباس کا ذکر شہدائے کربو بلا یاد رات بوت کرتے ہیں لیکن جاؤ اکر یقین اور ملا باکر مجنسی کی کتاب جلاؤ پڑو پڑھو انتابوں دے اندر موجود ہے امام العابدین رضی اللہ نو راوی نے آم نے کربلا دے میدان اندر ابو بن علی بھی شہید ہوئے ہیں حضرت علی کا بیٹا عمر بھی شہید ہوا حضرت علی کا بیٹا عثمان بھی شہید ہوا ہے حضرت علی کا بیٹا عباس بھی شہید ہوئے ہیں یعنی علی شیر خدا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہوئے ہوا کربلا علی دے صرف دو پتر نہیں شہید ہوئے امام حسین تے حضرت عباس بلکہ حضرت علی دن پتر کربلا شہید ہوئے نے لیکن میں پوچھنا چھ دس دس دن مجلس پڑے انہیں کدیت تذکرہ ہی نہیں کیتا نا عمر بکر تسکرا نہ امر کا تسکرا نہ تذکرہ کیتا ہے۔ صرف اس واسطے ابو بکر دا عمر دا عثمان نے تین وارا نہیں کھاندے، علی نارا کھے جڑا نا علی منن والا بھی اور میں ڈنکے کی چوٹ کہنا ہونا جنہیں دل میں دے اندر ابو بکر نا دی عظمت نہیں عمر فاروق کے نام دی عظمت نہیں غنی اسمانے دی عظمت نہیں وہ شہادا کربلا کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ جب کربلا بلا شریف الحمد میں پچھلے سال بھی حاضری دیتی بھی حاضری میں دیتی اتے مزارات بنے نے ابو بکر بن علی امام حسین رضی اللہ عالم مزار شریف ہے نا یہ نام بالکل ایوی تھوڑے جہ فاصلے تقریباً کوئی میں دس یا پندرہ قدم نے فاصلے تقریب ایک سو تہ افراد نام لکھے ان دے مدار نے اور دے نام بھی لکھے ہوئے ابو بکر بن علی کا بھی نام عمر بن علی کا بھی نام ہے اسمان بن علی کا بھی نام ہے کربلا مدار میں دوں شا دے کربلا ذکر کیوں نہیں کرتا علی نے دسیا میرا مہیم جڑا یہ ناوا نال پیار کرے گا اور علی شیرے خدا کا علی نے ای رکھے میں پوچھنا تے ذکر باس کا سکے برا ذکر نہ کرے دی ماں امل بنی علی، تے میں پوچھنا وا کہ علی دی اولاد دے دشمن نے میں سابت کرنا شیعہ آزرات علی شیر خدا دی دشمن علی دی اولاد دے دشمن شیعہ درات نے اور دشمنی اور فرماؤ حدرت علی نے ایویں نا نہیں رکھے بلکہ امام ہسن امام ہسن کار پتر پیدا انہاں نے اپنے بیٹے بات ہے کچھل گما سے جلاؤ لجوم منت رام بہت کے رام موجود ہے امام حسن دوسرا پتر ہے ادرت سوا امام حسن نے اپنے بیٹے کا عمر امر رکھے تیسرا بیٹا نام قاسم رکھے لیکن قاسم دا سارے ذکر کرتے ہیں ابو بکر میں نسن عمر میں حسن دا نام ہی نہیں لے کاسم دا ذکر سارے کرتے ہیں لیکن ابو بکر امام حسن کا دوسرا بیٹا جان ابو بکر ہے وہ ذکر نہیں کرتے عمر کا ذکر نہیں دے جد کے شماد آئے کربوں بلا دے اندر امام حسن کا اکو پتر امام قاسم نہیں شہید ہویا بلکہ قاسم بھی شہید ہوئے نے امو بکر ہونا دے بھائی بھی شہید ہوئے نے عمر بھی وہ ہو شہید ہوئے نے حضرت امام حسن نے تین سال زیادہ کربلا اپنے چاچے حسین شہید ہوئے نے ہیں قاسم دی تے مہندی بھی کڑھتے پہ میرا دادا کر سوچو کتنی <laughs> <laughs> جالت اور بےقوفی ہے اتنے مام علی اکبر پیاس پانی کے قطرے ترقا پیاہی واسطے پانی مل گیا <تصفح> مہندی پانی مہندی کاسم کی مہندی کٹ دن پوچھ گھن والا نہیں یہ کاسم کی مہندی ادھر مام علی اکبر تڑف دا میں پیاس نہسین مہندی کھولن واسطے پانی ادھر دے د مہندی بول جاؤں لیکن بالکل مفروز لیکن ذرا ہودرتے علی رضی اللہ بیٹیا کے نام رکھے نے ایو نہیں ادرت علی دا علم شیانات بھی علی نو مندے نے لیکن مولا علی شیر خدا علم دی شان نے فرمایا علی تولم بہا فرمایا میں علم دا شہر علی من کراؤ فرماؤ حضرت فروغ نے تر مجھا لاما صفوری دی کتاب جلد دو موجود ہے حضرت علی بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا آ علیو کہنا نا جبریل علی دس جبریل حضرت علی نے وہ نظر دوڑا تھلے نظر کی سجے دیکھا کبے دیکھ سامنے دیکھ پیچھے دیکھا جہاں سمتیاں چھ پاس نے پاسے نظر دوڑا کے فرمایا سوال کرنے والے دے میں سدرا ترمن تہاں تک میری نظر گئی ہے جبریل کا ہیڈکوارٹر مینو جبریل نظر نیند آیا نیچے تھلے نظر کیتی ہے ترت سر سرہاں تک میری نظر گئی ہے سدرا ترمن تہاں تک تھے تک ترا تک مینو جبریل نظر نہیں آیا میں مشرق چھان مارے شمال چھان مارے جنوب تے مغرب چھان مارے میں چھ سمت نظر دوڑائی میرے علی نظر میرے کو جبریل نظر نہیں آیا اے سوال کرنے والے میرا علم کہہ ان جبریل ہے وہ سوال کرنے والا کہ دقت کا یار کہ علی تو سچا خود ان لالا فرماؤ جہ علی شیرے خدا زمین نگاہ تخت سرا تک جائے نگاہ شرکو کرب سے شمالو جنور تک جائے شیر خدا نے رائنے رکھتے قدرت ایوے نکا تھی رکھ دلی دلم نال ہو جی واقعی علی دلم ن کتاب جے تبرسی موجود ہے تفسیر کمی دے اندر موجود ہے اس طرح و یقین اندر موجود ہے جلاول یون دے اندر بھی موجود ہے یہ مسجد میں آزان ہوتی حضرت علی اپنے گھر بیٹھے کتاب ہے سما کام حضرت علی اٹھے متائی عال سرات نماز دا ارادہ کیا وہادر کہ حضرت علی مسجد میں تشریف لے آئے دے ابو مکر دے پیچھے نماز ادا <سلام> حضرت علی نے ابو مکرق نماز ادا کی کتابیں موجود ہے میں پوچھنا وا علی دل کی گل نہیں سر جانتے جانتے سن <سلام> جب علی دے علم دے کہیں لو یہ مننا پہ حضرت علی جانتے نے ابو مکر کا کردار کیسا سیرت کیسی انہ کا معاملات میرے اولاد واسطے کیسا ہے یا میرے خاندان واسطے کیسا ہے حضرت علی نماز پہ پڑھتے ہیں باغے فدک باغے فدک کرنے والے آج کوئی مولوی کسی کا سوریا تھی وہ پچھے مال نہیں جی میرا سو روپئے کٹ گیا ایک مرلہ زمین قبضے چ کر لی گئے نا وہ چھوٹو جی وہی گل کرتے ہیں مولوی جای واری بنی رہی میری زمین ایک مرلہ کٹ گیا دیکھو جی میری زمین انہیں اپنی نی رکھ لی ہے بنا مار لیا کانڈ کر لیے پوچھنا جرا ایک مرلہ زمین مولوی کٹ جائے ایک سو کٹ جائے تری پیچھے تہنا یہ پیچھے نماز نہیں ہوں صدیق نے جناب نماز پہ پڑھنے ملی جوڑا دس خود کا نارا فرماؤ حضرت علی نے نماز, بس نماز, نماز پڑھ کے دسیا سن لو اے مینو امام من والے میں ابو بکر یہ ماف مننا مینوانے ماں ماننا اسی واسطے شاعر کہنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی ٹوٹے ہوئے علی بلکہ ہند خود حضرت علی نے کی فرمایا وہ فارما امام زین والا کا کی فتو ہے بلکہ امام باکر کا کی فتو حضرت امام باکر یہ بھی کشمل گما چی حضرت کون نے حضرت علی د کی رکھتے حضرت کتاب دسنی حضرت علی دےٹے امام حسین امام حسین دے بےٹے آبے اور دین ال آبدین بیٹے امام باغا امام باقر حسین دوترے لگے الی دوتے لگے اور بارہ امام کے پنجو امام آواز کرتے پھر کسی نے بچا دور چاندی کا دستان تلوار لا جائز اپنے فرمائے لا کوئی فرج نہیں کوئی یہ نہیں جائز انہیں آخر کوئی دلیل انہوں نے آ دلیل آئے کہ ابو بکر صدیق کی تلوار ابو بکر صدیق کی تلوار چاندی بول لکرا حدرت نہیں حدرت ابو بکر صدیق کی تلوار چاندی کا رستہ ابو بکر صدیق کہہ رہے مایا نام ہوایا ہاں او سدیق نے ہاں سدیق نے ہاں سدیق نے من لمیا کل اسدیقر امام جافر سادک رسی اللہ مہالت کا فتوا اجری جافری نہیں پھرتے کنڈے ابھی کنڈے پھر والے امام جافر سادک نے لہ من دنیا اللہ خیرا جہاں ابو بکر صدیق نہیں منتا فلاں اک اللہ کو لا تعالی کو دنیا میں تصدیق کرے گا جا ابو بکر صدیق نہیں منگا بولو کہ ابو بکر سدیق نہیں منتا امام واقر اللہ تعالیٰ او دے دی او دے کلمے کی ذکر دی او دے مجلس کی پڑھن پڑھان دی۔ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں تصدیق کرے گا نہ آخرت تصدیق کرے گا پتا چلیا وے جی کلمے کی تصدیق کرانی ہے ابو بکرخت من فتوا جڑا وے کزرت امام محمد رضی اللہ وہ دا فتوا آؤ پوچھو یہاں امام جافر سادن کا نان کا کان حضرت امام جافر سا دن کا نان کا کار شہر بانو کا شہادت سارے ذکر کرتے ش... شہر بانو شہر بانو کھی بی حضرت امام حسینتی اللہ دی بیوی ہے اور امام زین ال آبے جہے نے یہ شہر بانو دتن پچ شہر بانو جہی ہے وہ المولہ علی دن ہوئی تے کی کی لقی؟ Balho, کی دی سکی حضرت ابو بکرشیا مذہب دیا کتاباں اپنی رشتے داری پڑی جتا نظرے ویب دی بھی رشتے داری پڑ کے اپنی بڑی رشتے داری دی انشتے داریاں نو دے آم نے مرما حضرت شہر مانو کی سکی بہن جہی ہے وہ سدھیک اکبر دی نو ہے اور صدیق دی کے بیٹے دی بیوی حضرت محمد کی بیوی سمجھے حضرت محمد, محمد صدیق اکبر کے بیٹے نے پتر دا نام ہے قاسم کاسم دی اکو تھی ہے جا نام ہے فاطمہ وہی کنی فرواں ہوں وہ او محمد بیٹا سدیق کا سدیق بیٹا سدیق کا کو پتر، محمد صدیق کا بیٹا محمد اور محمد کا بیٹا قاسم قاسم پوترا لگا حضرت ابو سدیق کی اگو تھی وہ لگی پڑپوتی ہوں وہ تو حضرت امام حسین کا لڑکا بھی امام حسین والا پہ امام زین اللہ دا کو لڑکا کون ہے امام باقر امام باقر جنابے علی شیر خدا دا پڑپوتا ہوں جدو امام باقر جوان ہوئے امام زین ال آبے رات ہی نیند نہیں آتی سارے ہالے جا پر جوان ہو سوچتا کہ منو اچھی جگہ پہ رشتہ لبے حضرت امام جنابن زین ایمام من زین اللہ بےدین اللہ ہوتا نسب دے امام باقر جوان نے امام زین اللہ بے دین سوچ نے میں اپنے بچے دا رشتہ کی تے کرا چڑھا چے امام زین اللہ بے دین دی نے کہا سرکار صدیق اکبر دے خاندان تے اٹھی اور حضرت صدیق اکبر دے بیٹا محمد دا بیٹا قاسم قاسم صدیق دا پوترا لگا تے قاسم دیے کو تیے اوپڑ پوتی لگی حضرت امام زین اللہ بے دین قاسم دے گول گئے۔ علی کا پڑپوتا سدیق کے اکبر کے پڑپوتے کو رشتہ مانگتا امام کاسم بیٹی نو اپنی بیٹی بنا چاہا صدیق دے پوترے نے اردو کیا ادور میں کون ہونا وا تے نہ کرن ہونا وا تما ہاں ہو گئی انگیجمنٹ ہو گئی کون در گور فرما وہ سوچو جدو میاں جدو باقر نہ جدو نکاہ ہوا ہوگا جنج چڑی ہو جنجے پی جنج پیو بھی ٹوریا ہو پیو کون ہے ماندان لابے دی جا بیمارے کرب بلاش جن کربلا کا پورنی منظر اپنی اکی و جنجال پیو بھی ٹوریا دوستوں بھی مبارکات دی برادری والی بولو مبارک دیتی گھر آئے صدیق اکبر کی پڑپوتی پڑپوتے پوتے کے گھر آئے جنج لا کے میں پوچھنا جب لا ہومام باقر جنج ٹرے جناب من سکی کے اکبر دے پوترے کے گھر والم دین والن بھی خوش ایک وقت دیکھو جدو نبی کریم دلہ بنے نے جنج سدی کے اکبر دکھا جی حضرت آشا سدی کا ایک لال اکا کی تا ایک موتی اکا حضرت امام محمد باقر میرے والن کرو گا صاحب امام باقر اور حضرت امام حضرت فراتی ماضی کی کنڈیت میں فروا دون ج نام کیفرام اکبر جی تے نانکے گھر کوئی گال کٹے تو بڑے ناراض ہوں تو جا سدیق نان کے گھر امام جافر نان کے گھر سرا کے پوچھنا کا تے نانک گھر برا کے تصے تے راضی نہیں <gamma> <مم .univers> جہا امام جافر ساسک کے نان کے گھر برا کے سدی کے اکوری آ کے جافری ہونے راضی تے میں جی دے دے دے دے امام جافر راضی ہوں سن لو امام جافر راضی کرنا تبو بکر صدیق کی شان بیان کرنی پڑے گی ان کی عزمت آئیے کرنا پے گا الحمدللہ رب لال عقیدہ جس مقام سونے اللہ تعالی سارے سنت و جماعت جانے رحم سلام وی سلام شمائے رز میں ہدایت آیت پیدا خو سم شمائے میں ہدایت سلا جن کے سجدے کو میرا بے بجو گی جن کے سج کو میرا بیٹا ان کو جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں دا یت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا گائےت سلام جان جانے رام بیو سلام شمائے بج میں لایت پہلا سلام مجھ سے خدمت کے خود سی رضا یعنی وہ اعلی حضرت برے پیشا ڈال دی قلب میں حضم دے مسا جن کی ہر ہر الحمد <سؤال> للہ صلاه على المصطفى <سؤال> مصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم غریب موضوع ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله جو کچھ بڑے جو پیار تمام کیتا آنا بیٹھنا سننا سنا سمتےری مارکیٹ پیش کرنے سواہ مزدور اکرم سلے نہ جو میرا ساری نہ رشتہ دار کردار جو بنا ادو آج متحرات رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص سیے دا تو مل مو منی شیم امام کری مین مہن تاہر شہید ہے ردی یا مولا کریم اپنے حبیب د جوڑے دس سب کی حاضری ذریعے ذریعہ نجات بنا سب بنا آمين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شفاط تو بہراب تمام بیماروں صحت کام بے اولادہ نقصان شریر مچا ہاتھ سے دست ہوگا تنگ دستا شرار دستا پریشانی خوشحال مصیبت دی مصیبت مگروہ کرنے تو مدی آمین والی مولا کریم والے سنت سیاب والے بےتولیاں ہاتھ مسل مسلک وسلم خصوصی نگاہ کرد نوٹسالی یا اللہ ہاگرین دامات کمت سب, سب تیرے محبوب دے پیارے محبوب شہر محبوب شہر اسی دعا منگنی رونق سدا دین ساری دعا نشر سب دمنا بار سب دیا دے سارا دنیا اور دین بہتر صلی اللہ تعالی